ان پر مذاکہ ناؤ ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بےئنجوں اور اپنی دیں کی عورتوں اور اپن کنزوں میں اور اللہ سے ڈرتی ہو بے شک اللہ ہر چیز اللہ کے سامنی ہے